وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُن يُرُدُّوكَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرَدُّوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آج کے درس سورہ توبہ کی آیت نمبر اکسٹھ سے کیا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ يُودُونَ اور ان منافقوں میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں بےولون ہوا عزون اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کان کا کچا ہے کل ازون خیر القم فرما دیجیے خیر کا کان بلائی کا کان تمہارے لیے اچھا ہے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اعتماد کرتا ہے ایمان والوں پر اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان ظاہر کرتے ہیں بل لدین حضون رسول اللہ لہم عذاب العلیم اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورت توبہ میں جو غالب مضمون ہے وہ منافقوں کی خصلتوں منافقوں کی بری عادتوں منافقوں کی فتنہ سازیوں اور منافقوں کی شرارتوں کا ذکر ہے اور پھر ان کے مقابلے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ کے اخلاق کریمانہ حقیقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو آپ کے اخلاق حسنا تھے خود اللہ نے گواہی دی وَإنَّكَ لَعَلَى عظیم اے میرے پیغمبر آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں اور آپ کے اخلاق کیا تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک سوال کے جواب میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں تو سجدہ نے فرمایا کان خرقہ قرآن آپ کے اخلاق وہ ہے جو قرآن میں مذکور ہے یعنی جو کچھ قرآن کریم میں تحریری صورت میں ہے وہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی صورت میں تھا اور خود حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا مجھے جو اللہ نے بھیجا ہے تو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ نے بھیجا ہے تو حضور پوری دنیا کو اخلاق ہسنا کی تعلیم اور تکمیل کے لیے آئے تھے اب تعلیم کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ زبان سے سمجھایا جائے لیکچر دیے جائیں باز کیے جائیں تقریریں کی جائیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ عمل سے کر کے دکھایا جائے ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلی اخلاق اپنی مبارک زبان سے بھی بیان فرمائے لیکن زبان سے زیادہ آپ کا عمل تھا جس سے انسانوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم ملی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے کوئی ایسا اچھا خلک نہیں ہوگا جو آپ کو حضور کی زندگی میں نظر نہ آئے اور افسوسناک بات یہ کہ وہ کون سی بد اخلاقی ہے جو آج حضور کی امت میں نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولنے والے تھے ہمارے اندر جھوٹ عام ہو گیا حضور بادے کے پکے تھے ہم بادے کے کچے حضور امانت دار تھے نبوت ملنے سے قبل ہی آپ کو امین اور صدیق کا لقب ملا ہم خیانت کرنے والے حضور لین میں کھرے تھے آپ کی تجارت میں دیات مشہور تھی ہم لین اور معاملات میں پوری دنیا میں بدنام ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل تھے اور رحم دل بھی سب پر غلاموں پر رہنم کرنے والے خادموں پر رہنم کرنے والے جانوروں تک پر رہن کرنے والے آج ہمارے اندر بےرحمی عام ہو گئے انسان تو انسان ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ان کے لیے بھی ہم انتہائی سخت اور خطرناک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ہمدرد تھے یتیموں کے سرپرست تھے انتہائی مہمان نواز طبیعت کے سخی خدمت میں پیش پیش اور حیا ایسی کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ بے نکاحی دار نوجوان لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے ایک طرف آخرت کی فکر قیامت کے حساب کا ڈر اپنی امت کی فکر اور دوسری طرف انتہائی خوش مزاج چہرے پر اکثر مسکراہٹ رہتی تبسم آپ کی شخصیت کے ساتھ گویا کہ لازم ملزوم زبان انتہائی میٹھی مزاج میں سادگی کوئی تکلف نہیں کوئی تنوع نہیں جو مل گیا وہ کھا لیا، جو مل گیا وہ پہن لیا جہاں موقع ملا بیٹھ گئے طبیعت میں سادگی عام مجمے میں گل مل جاتے پھر انتہائی متوازے بہت آرزی کرنے والے فتح مکہ جب ہوئی تو باوجود کہ ایسا موقع تھا کہ اگر کوئی اور فاتح ہوتا تو دشمنوں کے سامنے اس کی گردن اٹھی ہوئی ہوتی لیکن اس موقع پر بھی ہمارے حضور کی گردن آج بھی سے جھکی ہوئی پھر بہت معاف کرنے والے بہت معاف کرنے والے خون کے پیاسوں تک کو معاف فرما دیتے فتح مکہ کے موقع پر ہی جبکہ کہ آپ کے سامنے مکہ کے وہ سورما تھے مکہ کے وہ سنگ دل لوگ جنہوں نے مکہ کی سرزمین ایمان والوں کے لیے تنگ کر دی تھی کسی کو گلیوں میں گسیتا کسی کو دہکتی ہوئی ریت پر لٹا دیا کسی کے سینے پر بھاری چکان رکھ دی تو ان ظالموں کے ساتھ جب سامنا ہوا اور قدرت بھی تھی آپ کے ساتھ دس ہزار کے لشکر آپ چاہتے تو مکے کی گلیوں میں ان کا خون بہا دیتے لیکن قدرت کے باوجود اور سامنے دشمن کی سفے ہونے کے باوجود آپ نے ان کو معاف فرما دیا پھر انتہائی بہادر طبیعت میں شجاعت خطرات کے موقع پر سب سے آگے اور رعایت کے موقع پر انعام کے موقع پر سب سے پیچھے انتہائی صبر کرنے والے انتہائی شکر کرنے والے اللہ پر تبکل اور اعتماد کرنے والے یہ چند اخلاق کی عنوانات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اللہ اس خطبہ میں خطبہ جمعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت اور آپ کے کردار کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی ارض کر رہا تھا کہ وہ کون سا اچھا خلق ہے جو حضور کی سیرت میں نہیں تھا اور اپنے محاسمے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کون سی بدخلکی ہے جو آج امت کے اندر نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلی اخلاق میں سے ایک خلق کشم کوشی بھی تھا کشم کوشی اب پردہ ڈال دیتے معلوم ہوتا کہ یہ مجرم ہے پھر بھی سرف نظر فرماتے نہ اس کو سب سب کے سامنے رسوا کرتے اور نہ انگلی کا اشارہ اس کی طرف کرتے تم ایسے ہو تم ویسے ہو بس اوقات آپ کو کسی ایک کے بارے میں کسی کمزوری کا پتہ چلتا کوئی شکایت پہنچتی تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو سب کے سامنے رسوا کرتے آپ پورے مجمے کو جمع کرتے اور عمومی بات فرماتے بعض لوگ یوں کرتے ہیں بعض لوگ ایسے کہتے ہیں تو مقصد تو اس اس کو کو سمجھانا ہوتا تھا جس کی شکایت آپ تک لیکن اس ایک کو خطاب نہ کرتے تاکہ وہ شرمندہ اور رسوان ہو جائے بلکہ مجمع عام میں عمومی گفتگو فرماتے اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر کسی اور کے اندر بھی یہ کمزوری ہے تو وہ بھی اپنی کمزوری کی اصلاح کر لے تو آپ کے اخلاق میں سے ایک خلک چشم پوشی بھی تھا اور منافق آپ کے اس منافک سے آپ کی نرمی سے نجائز فائدہ اٹھاتے اور یہاں پر بھی اس ایسے کریمہ میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی منافقوں کی اسی غلط عادت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اعلیٰ خلق کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا فرمایا کہ ان منافقوں میں سے بات وہ ہے جو میرے نبی کو تکلیف دیتے ہیں بیا اولو نہ ہوا اور کہتے ہیں یہ کان کا کچا ہے اس کو جو بات کہیں سن لیتے اور اعتماد بھی کر لیتا ہے ڈبلو بعض تصویروں میں لکھا ہے حرک ابن عباس ردر نماز سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ منافقین کی ایک جماعت نے پیٹ پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی غلط باتیں کی تو ان میں سے بعض نے کہا ارے بھائی ایسی باتیں نہ کرو محمد کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کو اطلاع مل جائے اور وہ پھر تم کو سزا دیں تم سے بدلا دیں تو جلاس بن سوید ایک منافق تھا وہ کہنے کا احتیاط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کچھ کہنے کہہ لو پھر جب ہم محمد کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم قسم اٹھا لیں گے کہ ہم نے تو کوئی بات نہیں کی اور محمد کان کا کچا ہے جو ہم کہیں گے وہ اس کو سن لے گا اور ہم پر اعتماد کر لے گا تو اس پر اللہ نے یہ ایسے کریمہ اتاری فرمایا کہ پر میں یو ازون ان میں سے وہ ہے جو میرے نبی کو تکلیف دیتے ہیں میں ہوا <عُذُن> اور کہتے ہیں یہ کان کا کچا ہے کیا مقام ہے کیا مقام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقوں نے آپ کو تکلیف دی اور اس تکلیف کو اللہ نے آسمانوں پر محسوس کیا اور فرما دیا ان میں سے باز وہ ہیں جو میرے نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور میرے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اس کو جو کچھ کہا جائے وہ سن لیتا ہے اور اس پر اعتماد کر لیتے ہیں اللہ نے فرمایا قول میرے حبیب ان کو بتا دیں ان کو بتا دیں خیر الکم میرا نبی تمہارے لیے خیر کا کان ہے بھلائی کا کان ہے شر کا کان نہیں ہے ہر بات خاموشی سے سن لیتے ہیں اور یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے اگر میرا نبی تمہارے عجوب تلاش کرنے لگے اور باقیات کی تہ تک پہنچنے لگے تو تم میرے نبی کے سامنے رسما ہو کر رہ جاؤ گے باللہ اور میرا نبی ایسا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ یقمین المنی اور ایمان باروں پر اعتباد کرتا ہے ورحمت للذین آمنوا منکم اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان ظاہر کرتے ہیں علماء نے اس کا منع کیا وہ لوگ جو تم میں سے ایمان ظاہر کرتے ہیں یعنی ایسے بھی ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے صرف زبان سے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں میرا نبی ان کے لیے بھی رحمت ہے اللہ اکبر کیا وجود تھا ہمارے آقا کا کہ آپ سب کے لیے رحمت انسانوں کے لیے بھی رحمت حیوانوں کے لیے بھی رحمت ایمان والوں کے لیے تو رحمت کافروں مشرکوں اور منافقوں کے لیے بھی رحمت ساری انسانیت کے لیے رحمت اب منافقوں کے لیے رحمت کیسے کہ وہ جب ظاہر کرتے ایمان کو اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تو حضور ان کو مومنوں میں شامل فرما لیتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کیا جاتا مشرقوں والا معاملہ نہ کیا جاتا تو فرمایا کہ میرا نبی تمہارے لیے رحمت ہے جو ایمان ظاہر کرتے ہیں اگرچہ ان کے دل میں ایمان نہیں ان کے لیے بھی رحمت بلبین بل رسول اللہ لیکن فرما دیا کہ اگر دنیا میں میرا نبی تم سے انتقام نہیں لیتا اور چشم پوشی کرتا ہے اور تمہارے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ بے خبر ہے اور اللہ تم سے اس ازیت کا کوئی بدلہ نہیں لے گا بلکہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینا یہ کفر ہے یہ ایمان والوں کا کام نہیں اللہ کے رسول کو تکلیف دیں یہ تو کافروں کا کام ہے یات میں سمایا یہ اللہ کی کسمے کھاتے ہیں اے ایمان والوں تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کر دیں بلاہ رسول ہوں انکان حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے اگر یہ واقعی ایمان والے ہیں تو قطع سے روایت ہے کہ منافقین میں سے ایک شخص نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ گھر میں بیٹھے رہے ان کے بارے میں کہا اللہ کی قسم یہ ہم میں سے سب سے بہتر لوگ ہیں اور کہنے لگے کہ آز اللہ جو کچھ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ حق ہے تو پھر ہم تو گدوں سے بھی بدتر ہے اس طرح کی بکواس کی حور برا برا کہا اور تبوک میں نہ جانے والوں کی تعریف کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی آپ نے بلایا تو قسمیں کھانے لگے اللہ کی قسم ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تو وہ صحابی جس نے حضور کو اطلاع دی تھی ان کی اس بکواس کے بارے میں اور اللہ سے دعا کی اللہ صدق المصدق مقدم القاضب اے میرے اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اس کے سچا ہونے کو ظاہر کر دے اور ہم میں سے جھوٹا ہے اس کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کر دے اللہ پاک نے یہ ایسنیما اتاری اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے منافق قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دے بل رسول ہوں حقو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی زیادہ فکر ہوتی اگر یہ مومن ہوتے جو مومن ہے اس کی نظر میں سب سے بڑی چیز وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے بہت سے لوگ انسانوں کو خوش کرنے کی اور انسانوں کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں حالانکہ سارے انسان اگر ہم سے راضی ہو بھی جائیں تو کچھ حیثیت نہیں اس کی اگر اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہیں اور اگر اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں تو پھر انسانوں کی ناراضگی کی کوئی پراہ نہیں کرنی چاہیے اور انسان کسی سے خوش ہوتے بھی نہیں ہیں سارے انسانوں کو خوش کرنا یہ ناممکن ہے آپ ایک کو خوش کریں گے دوسرا ناراض دوسرے کو خوش کریں تیسرا ناراض تو کیوں نہ پھر ایک ہی کو خوش کرنے کی فکر کی جائے تو ایک مومن کے پیش نظر سب سے زیادہ جو چیز ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بس اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے اور جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو گئے وہ کامیاب اور جن سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوئے وہ ناکام آگے فرمایا خار کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگے جس میں ہمیشہ رہے گا بتایا جا رہا ہے یہ کیسے لوگ ہیں جو انسانوں سے تو ڈرتے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے انسانوں کو راضی کرنے کی فکر انسانوں کی خوشامد انسانوں کی چاپلوسی ان کے سامنے جھوٹی قسمیں ان کو راضی کرنے کے لیے نجائز کام تاکہ انسان راضی ہو جائے لیکن اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے فرمایا میں کیا جانتے نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آ گئے جس میں ہمیشہ رہے گا ذالک الخزی العظیم یہ بہت بڑی رسوائی ہے بہت بڑی قلوبی ہند پر منافقوں کو یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی سورت ان کے بارے میں نازل نہ ہو جائے جو ان کے دل کی گندگی کے بارے میں دوسروں کو خبردار کر دے مطلع کر دے ہمیشہ ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے منافقوں کو جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اور منافق ہوتا ہے وہ کبھی بھی وسوسوں سے نجات نہیں پا سکتا جھوٹ بولتا ہے لیکن ہر وقت اسے یہ فکر ستاتی رہتی ہے کہیں میرے جھوٹ کی کسی کو حقیقت معلوم نہ ہو جائے اور پھر حضور کے زمانے میں تو وہی نازل ہو رہی تھی تو منافقوں کو یہ دھڑکا لگا رہتا تھا یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جس صورت میں ہمارے دل کی گندگی کو اللہ کھول کر بیان کر دے پولی فرما پولیس تحدیک فرما دیجیے تم مزاق کرتے رہو یہ دھمکی کے طور پر ہے مزاق کرتے رہو ان اللہ مخرج ما تر بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو تمہارے دل میں اسلام پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو غلازت ہے اللہ پاک اس کو ظاہر کر کے رہے گا برا انس النا ان نما کنہ نخوز اب اور اگر آپ ان سے سوال کریں تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو یوں ہی دل لگی کر رہے تھے اور مزاق کر رہے تھے تفسیروں میں متعدد واقعات اس آیت کریما کے حوالے سے نقل کیے گئے کہ بعض اوقات پس پردہ منافق کوئی بات کہہ دیتے لیکن جب وہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتی اور آپ ان سے پوچھتے کہ کیا تم نے میری پیٹھ پیچھے اس طرح کی کوئی بات کی تھی تو کہتے ہم تو یا رسول اللہ ایسی مزاق کر رہے تھے دل لگی کر رہے تھے کئی مواقع ایسے آئے جیسا کہ بعض تفیروں میں ہے اس ایپ کے نیچے لکھا ہے کہ ایک منافق نے ایک مجلس میں یہ کہہ دیا کہ یہ مسلمان آم تو بہت پڑھتے ہیں لیکن معاذ اللہ ہم نے ان سے زیادہ کوئی لالچی نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ جھوٹا نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ کوئی بزدل نہیں دیکھا ایسے الفاظ کہہ دئے تو ایک شخص نے اس کو کہا کہ ارے تم جھوٹ بولتے ہو بلا نکا منافق تم منافق ہو اس لیے مسلمانوں کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک منافق مسلمانوں کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا کہ یہ لالکی ہے یہ جھوٹے ہیں یہ حضور نے اس منافق کو بلا کر پوچھا تو وہ رہا تھا میں تو مزاق کر رہا تھا اللہ اکبر اللہ نے کل ابھی بآیاتی رسول ہی تم تم تسلی اے میرے نبی ان سے پوچھے کیا اللہ کے ساتھ اللہ کی ایتوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم مزاق کرتے ہو یہ عجیب دل لگی ہے آپس میں دل لگی نہیں آپس میں مذاق نہیں بلکہ مزاق کس کا ہے اللہ کا مذاق اللہ کے رسول کا مذاق اللہ کی آیات کا مذاق یہ سن لیجئے میرے بھائیوں میری بہنوں مزاق مزاق میں بھی کلمہ کفر کہنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اللہ کا مذاق اللہ کے رسول کا مزاق اللہ کی آیات کا مذاق اور دین کے شاعر کا مذاق یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے بات چیزیں ایسی بھی ہیں شریعت میں کہ وہ حقیقت میں کہی جائے سنجیدگی سے کہی جائے تو بھی حقیقت پر محمول ہوتی ہیں اور مذاق میں کہی جائے تو بھی حقیقت پر محمول ہوتی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح ایک ایسا معاملہ ہے اگر کوئی مزاق مذاق میں نکاح کرے تو بھی نکاح ہو جائے گا اور طلاق اگر کوئی مذاق مذاق میں طلاق دے تو بھی طلاق ہو جائے گی اور آزاد کرنا اگر غلام کو مذاق مذاق میں آزاد کیا تو تو بھی وہ غلام آزاد ہو جائے گا بعد میں اس تعبیر کا اعتبار نہیں ہوگا کہ یہ کہے کہ میں تو مزاق کر رہا تھا میں بیوی بی کو کہہ دیا تجھے طلاق تجھے تین طلاق اور وہ برونے بیٹھ گئی ارے میرا گھر اجاڑ دیا تو کہتا میں دل مت چھوٹا کرو میں تو تم سے مذاق رہا ہوں دل لگی کر رہا ہوں. تو یاد رکھیے اگر دل لگی میں مذاق میں بھی کوئی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی تو جیسے نکاح طلاق اور اطاق یہ مذاق میں دیا جائے مذاق میں ہوں تو بھی ان کا نتیجہ مرتب ہو کر رہتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مذاق میں کل کفر کہتے دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے اس کی اس تعمیل کا اعتبار نہیں ہوگا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا مذاق میں کہہ دیا میں تو ہندو ہوں لوگ ہیں آج کے زمانے میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں ارے میں تو مسلمان ہوں ہی نہیں میں تو سکھ ہوں کہہ دیتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں ان کی نظر میں ان جملوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے سمجھتے نہیں کہ کتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اور ایسے بدبخ بھی ملتے ہیں جو اذان کا مذاق اڑاتے داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پگڑی کا مذاق اڑاتے مسواق کا مذاق اڑاتے حتیٰ کے ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، مسجد کا مذاق اڑاتے علما کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں اور سمجھتے کہ ہم تو دل لگی میں یہ باتیں کر رہے ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ جو ہمارے مزاح نگار ہیں اور مزاحیہ اداکار ہیں یہ بعض اوقات لوگوں کو ہنسانے کے لیے اللہ کا مذاق اڑا دیتے ہیں کہتے ہیں ہم تو عزیز دل لگی میں بات کر رہے تھے اللہ کا مذاق اڑا دیتے ہیں جنت دوزہ کا مذاق اڑا دیتے ہیں اور سب ہم تو دل لگی کر رہے ہیں تو دل لگی سے کوئی کچھ نہیں ہوتا چاہے اللہ کا مذاق اڑا دو چاہے قرآن کا مذاق اڑا دو اور چاہے آخرت کا مزاق اڑا دو مرنے کے بعد کی زندگی کا مذاق اڑا دو اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں لوگوں نے اللہ کے بارے میں بھی لطیفے بنا رکھے ہیں اللہ کے بارے میں ہنسانے کے اب ہم ایک لطیفہ سنتے رہتے تھے کہ بھائی گڑ گڑ تو جانتے ہیں اب تو گڑ بنتا ہی نہیں ہے بہت کم آہستہ آہستہ ہمارے حکمران تو ہمیں چینی بھی بلا رہے ہیں تو گڑ کس کو یاد رہے گا تو گڑ دیہاتوں میں پہلے گڑ بہت تھا عام تھا گوڑی استعمال کیا جاتا تھا تو لوگوں نے لطیفہ مشہور کیا ہوا تھا کہ گڑ اللہ کے سامنے گیا اور جا کر شکایت کی کہ جو دیکھتا ہے مجھے کھاتا ہے ہر کوئی مجھے کھاتا ہے تو اللہ نے کہا چل بھاگ جائے یہاں سے میرا بھی دل چارا ہے یہ تو اس طرح کے لطیف یہ اللہ کے بارے میں لطیف ہیں آخرت کے بارے میں لطیف ہیں یہ تو اکبر کا تو یہ مصرا بہت مشہور ہے اکبر بش کوش کہ جہاں دوبارہ نہیں اکبر مزے کر لو سنئے میں مزے کر لو